بسم اللہ وبارک آل و, و چوتھا سبق یہ مکالمہ ہے طلبہ اور استاد کے درمیان البراَ نام ہے کسی طالب علم کا نورید النا عارق نتیجہ تل اختبار شہری یا استادو ہم چاہتے ہیں کہ ہم جانیں نتیجہ تل اختبارِ شہری ماہانہ ٹیسٹ کا نتیجہ یا استاذ اے استاد محاورہ ترشمہ کریں گے اے استاد ہم ماہانہ ٹیسٹ کا نتیجہ جاننا چاہتے ہیں الحرث و حارف کم فی راسبینہ یا استاذ استاد ہماری کلاس میں کتنے طالب فیل ہونے والے ہیں کلحمد اللہ المدرس استاد کلکم ناجن آپ میں سے ہر ایک کامیاب ہے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خالد نہ ہم خوش ہیں حلم الراسبن فلفسول اخرا کیا دوسری کلاسوں میں کوئی فیل ہوا ہے نہ ہاں، راسبینہ کلیلونہ اور لیکن فیل ہونے والے کم ہیں من کاتے بحاذ یہ اس کو لکھنے والا کون ہے من کاتباذہ یعنی کسی عبارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس عبارت کا لکھنے والا کون ہے الصبورات بورڈ پر یعنی بورڈ پر یہ عبارت کس نے لکھی ہے ندری ہم نہیں جانتے و جتنا اندما دخلنا الفصلہ ہم نے اسے یعنی اس عبارت کو لکھا ہوا پایا جب ہم کلاس میں داخل ہوئے اندما جب یعنی جس وقت یوتر قلفل مفتورہن کلاس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے الفصل سے مراد یہاں کلاس روم ہے کلاس روم کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے فید خلو حمن جہات مختلف تو اس میں داخل ہوتے رہتے ہیں طلبہ من جہات مختلف مختلف اطراف سے یعنی ادھر ادھر کے طلبا کلاس روم میں داخل ہوتے رہتے ہیں کوئی آیا ہوگا اور لکھ کر چلا گیا ہوگا ماذا املو فلقف المقصور المدرس و استاد ماذا املو کیا کریں فلقو فل تو تالا تو ٹوٹا ہوا ہے تالا تو ٹوٹا ہوا ہے اب ہم کلاس روم کو بند بھی نہیں کر سکتے حلمن راہبن السوخ الوما من یہاں تبیریا ہے یعنی کوئی کے معنی میں من راہبن کیا کوئی جانے والا ہے السوخی بازار ال یوما آج انا راہب انشاء اللہ میں جانے والا ہوں یعنی میں جا رہا ہوں انشاء اللہ میں جو کرتا ہوں کہ آپ اچھا تالا خریدیں یعنی میں مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھا تالا خرید کر لے آئیں گے انشاء اللہ غالب غالب یہ طالب علم کا نام ہے انشاء اللہ المدرس استاد اقرال آیت الواردا فطر یا عارف اے عارف اس آیت کو پڑھو جو سبق میں وارد ہوئی ہے سبق میں آئی ہے سبق میں آنے والی آیت کو پڑھو عارف عارف, عارف, عارف, عارف, عارف, عارف, عارف باللہ من الرجیم بسم اللہ کو سارے اور چوری, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت تو تم کاٹ دو ان کے ہاتھ جزا ان یہ بدلہ ہے جزا ان یہاں مفول لہو ہے یعنی بدلہ دیتے ہوئے سزا دینے کی غرض سے بما کا اس کی جو انہوں نے کمایا یعنی جو انہوں نے حرکت کی المدرس استاد ماشاء اللہ ان کا قاری ان ج آپ تو بہت اچھا پڑھنے والے ہیں آپ تو بڑے اچھے کاری ہیں لم اسما کا تقرر قرآن قبل و اس سے پہلے میں نے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا حافظ کیا آپ حافظ ہیں نہ جی ہاں المدر رس و استاد استاد منصور ایک طالب علم کا نام ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کو مخاطب کرتے ہوئے متوجہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ما انا بافل اما کا یا منصور میں اس سے بے خبر نہیں ہوں جو تم کر رہے ہو اے منصور ام ما ان جمع ماں ہے جو تم کر رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں کوئی شرارت کر رہا ہوگا یا ہل جل رہا ہوگا سکون سے نہیں بیٹھا ہوگا وہ کلاس میں تو استاد نے اس کو متوجہ کرتے ہوئے کہا جو تم کر رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں ارجو ان تسمہ علی بالخروجی میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دے دیں سما ہے ہو رخصت دینا اجازت دینا مجھے امید ہے کہ آپ مجھے رخصت دے دیں گے بالخروجی نکلنے کی ان فعنی اریدو الاسخی تو یقیناً میں چاہتا ہوں فعنی اریدو یعنی یہ بات بڑی تاکید سے کہی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں ناسخی ٹائپس کی طرف العلاۃ الناسخ تو کہتے ہیں ٹائپ رائٹر کو العلیۃۃناسخ اور ناصق ٹائپسٹ کو لا اللہ کا بدعا میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گا میں تمہیں اس کی رخصت نہیں دوں گا اللہ تعارف ان الخروجی اسنا ادر سے کیا تم جانتے نہیں ہو کہ سبق کے دوران میں نکلنا ممنوع منع ہے ممنوع ہے انا آصف یا استاذ مجھے افسوس ہے ایب سوری کے منع میں انا آصف یا استاذ میں افسوس کرتا ہوں یا استاد و اے استاد اطد قر الحدیث الواردف سے سابقی استاد منصور سے خوش رہے ہیں اطد قرالحدیث کیا آپ یاد رکھتے ہیں اس حدیث کو یعنی آپ کیا آپ کو وہ حدیث یاد ہے جو وارد ہوئی ہے فدر سے صابق کی پچھلے سبق میں پچھلے سبق میں آنے والی حدیث کو تم یاد کرتے ہو یا تمہیں یاد ہے نا جی ہاں وہ حدیث کیا ہے بن سعد عل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت سحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا آپ نے فرمایا انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا میں اور یتیم کی پروش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے یہ کہہ کے اپ نے وا اشارا اپ نے اشارہ فرمایا بالسبابه سب والوسطى سبابہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی اس کو سبابہ سب اس لیے کہتے تھے کہ سبابہ سب اس انگلی کے ساتھ کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی اس انگلی کو اٹھا کے کسی کی طرف اشارہ کر کے, یوں کریں تو اس کا کوئی دھمکی وغیرہ لیا جاتا ہے کوئی دھمکی دے رہا ہو تو اس طرح سے وہ دھمکی دینے کے لیے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے آ, یا کسی کو گالی دینے کے لیے وہ اس انگلی کو استعمال کرتے تھے حدیث میں ہے کہ نبی آفرسمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سب بابا سے بدل کے سب باہتن رکھ دیا تھا تو کوئی بھی انگلی گالی دینے والی نہیں ہوتی سب باہتن تسبیح بیان کرنے والی ہی آپ نے نام رکھ دیا تھا کہ یہ گالی دینے والی نہیں تسبیہ بیان کرنے والی انگلی ہے سب اور ویسے بھی شہادت کی انگلی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بہتر نام ہے اس کا تو سباہا تم تصبیح بیان کرنے والی کے انسان کا ایک ایک اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے اس حوالے سے سب کہنا بہتر ہے اشارہ بے سب بابا تھی اور آپ نے اشارہ فرمایا سبابا یعنی سببا کے ساتھ ولوسطا اور درمیان والی انگلی کے ساتھ یعنی درمیان والی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو اٹھا کے یوں کیا اور فروا اور ان دونوں کے درمیان فاصلہ رکھا المدرس و استاد اخسنت یا منصور اس حدیث میں جو سب بابا کا لفظ ہے ممکن ہے وہ اس وقت کا ہو کہ ابھی کہ جب نبی آخر زمانے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمری کا نام تبدیل نہیں کیا تھا اخسن تنصور اس لذیمہ نہ ہوتا ہے آپ نے اچھا کیا یعنی آپ نے اچھا جواب دیا جس طرح ہم شاباش کہتے ہیں اے منصور شاباش اے منصور ارجو انتقون سامع الدر سے و فاہم میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبق کو سننے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں گے و عجیب ان آنے والے سوالات کا جواب دیجیے ان اور طلبا نے کس چیز کو جاننے کا ارادہ کیا طلبا نے کیا ارادہ کیا کہ وہ جانے جواب ہے اس کا اور یا ریفو نتیجت القتبار شہری بحد الفاد الفصل کیا اس کلاس میں کوئی فیل ہوا اللہ مارا صبح فی حاظ الفصلی ماندی کرا الت کس نے آیت پڑھی اس کو استاد نے کیا کہا اور استاد نے اس سے کیا کہا قال اللہ ریسوا شاہ الدن سوال نمبر چار من الدی وہ کون ہے جس نے ارادہ کیا کہ وہ کلاس سے نکلے جب ہم حوارہ ترجمہ کریں گے کلاس سے نکلنے کا کس نے ارادہ کیا منصور پورا جواب یوں ہوگا منصور هو الذي اراد ان يخرج من الفصل ا سماح له المدرس بالخروج کیا استاد نے اسے نکلنے کی اجازت دے دی اس کا جواب ہوگا لا لم يسمح له المدرس بالخروج لا لم يسمح له المدرس بالخروج کی یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا ما له المدرس بالخروج تمرین رقم اطنان مشق نمبر دو اسارکو اسم علی من قام اب صرکی کو یہ اسم ہے جو دلالت کرتا ہے اس شخص پر جو چوری کرے قام اب سر قاتی لذیمنہ چوری کریے کھڑا ہو چوری کا چوری کرنے والا ہو وہ مشتق من سرا کا اور وہ یعنی اسارکو کا اسم مشتق ہے سارا کا یسرکو سے اور یوسما اسم فا اور اس کا نام رکھا جاتا ہے اسم فاعل اسم الفا اسم الفاعل اسم مصوغن اس کی جیفریشن کیا ہوئی اسم الفائل اسم الفائل وہ اسم ہے مصوغن جسے بنایا گیا ہو جسے ڈھالا گیا ہو لما واقع منہ الفعل اس کے لیے جس سے خیل واقع ہوا ہے وہ وہو علا وزن فائل اور وہ فائل کے وزن پر استعمال ہوتا ہے نحو جیسا کہ آلم جاہل ظاہب وغیرہ استخرج من الدرس سبق میں سے نکالو اسما الفاءلین الواردہ طی اسماء الفاعلینہ کرنے والوں کے نام یعنی اسم الفائل ایسا اسم جو کرنے والے کا مفہوم ظاہر کر رہا ہو جو بھی اس میں ایسے اسماء استعمال ہوئے ہیں وہ نکالیے اس تخرج لفظی منع نکلنے کا مطالبہ کیجیے یعنی نکالیے اسماء الفاعلین الواردہ طی وہ اسما فائلین کے یعنی وہ اسم الفائل جو اس سبق میں وارد ہوئے ہیں ود قرمع الحاحد منحلف اللّی اشتق اشتقا منح الوط اور ذکر کیجیے ماق الواحد منحا ہر ایک کے ساتھ ان میں سے الفعل الذي یعنی ان اس اسم الفائل کے ساتھ اس فعل کو بھی ذکر کیجئے جس سے وہ مشتق ہوا ہے یعنی اس کا مادی مدارے بھی ساتھ ہی لکھیے النح و نیچے آنے والی طرز پر اسم الفائل سارکن الف اللہ ہو ملا کے پڑھیں گے الفعل ہو وہ فعل جس سے اسے مشتق کیا گیا ہے وہ کون سا فعل ہے یعنی مالی مدارے کا وہ کون سا گروپ ہے جس سے سارکن کا لفظ مشتق کیا گیا ہے سارا کا یا اسی طرح اس سبق میں اسم الفائل استعمال ہوا ہے راسبن یہ مشتق ہے راسا با سے ناجن ناجہ ینجحو سے یہ اسم الفائل ہے راہبن راہابہ یا رہب راہابہ بلکہ یہ جو نام ہیں طلبہ کے ان میں سے بھی کئی نام اس ملفائل سے تعلق رکھتے ہیں مثال کے طور پہ حارفن اس کا لفظی معنی کھیتی باڑی کرنے والا زمین میں حل چلانے والا یہ ہے حارثا یخ ریثو سے خالدن ہمیشہ رہنے والا خالدہ یخلودو حامدن حامدہ یادو غالبن غالابہ یغلبو عارفن ارافہ یا عرق ہو تو یہ معنث ہے اصارق کی اسی طرح قار عن قارا سے اسم الفائل ہے حافظ حافظ یحفظو سے اسم الفائل ہے غافل غافل یغفلو سے اسم الفائل ہے ناصق الناسخ ان ناصق ناساخہ ینسخ ہو ینسخ کسی چیز کا نسخہ بنانا یعنی اس کو ٹائپ کرنا کو نسخہ کسی کتاب کا نسخہ تیار کرنا ٹائپ کر کے آصف ان آصف یا اصف و افسوس کرنا آصف افسوس کرنے والا اسی طرح الوارد وارادہ یا ردو وارد ہونا وارادہ یا ردو سے واردن اسی طرح کافل قافلہ یکفلو سے کافلََ اسی طرح سام عن سام یسما اوس خاہم خاہیمہ یقہم سے، تمری رقم صلاح مشق نمبر تین سو اسما الفاہلینہ اسم الفائل بنائیے من الافعال آثیتی آنے والے فلموں سے قطل یقلوس قاتل جاہل یحلو جاہل رقا یرق رق علیم یام علم سجد ساجد رقب یرقبو راکب جالا سلسو جالس شاہد یشہد شاہدن لابیلا ابو لابن کھیلنے والا سعلیس الو سا اقل اقلو عقل خادم یخدم خادمن یا کسی کو بے ایب پیدا کرنا برا اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق کیا ہے اور اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں رہنے دیا اس لیے اللہ رب العزت کا ایک اسم بار ان بھی ہے اس میں صفت یعنی بے عیب پیدا فرمانے والا امر یا امرف عام حکم دینے والا تمرین رقم اور بآمش نمبر چار این متعین کیجیے اسماء الفاعلین فیمہ یلی اسماء الفاء یعنی اسم الفائل کو اسما الفائلین کرنے والوں کے ناموں کو اسم الفائل کو متعین کیجیے فیما یلی مندرجہ میں من قاتل علی رضی اللہ علہ حضرت علی رضی اللہ الح کا قاتل کون ہے؟ قاتل و قاتل یک طلوع اسم الفائل ہے لاطَح رسہ سوال کرنے والے کو مت جانٹو سال یس الو سے السال اسم الفائل ہے اللہ دعی کا شاہد العلام تک یاد کیا تمہارے پاس اندا کا پیمانہ میں اللہ دی کا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے علامہ تکول جو تم کہہ رہے ہو جو گواہی دے سکے شاہد الہادل ہے المجوسی آبد النار مجوسی آ کی عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں آ کی عبادت کرنے والا ہے آبادہ یا ابدو سے آبد ال رجول الجالس امام الراب عالم القبیر من افغانستان اشارہ کر کے وہ آدمی جو بیٹھنے والا ہے وہ بیٹھا ہوا آدمی محراب کے سامنے محراب کے سامنے وہ بیٹھنے والا یا بیٹھا ہوا آدمی عالم القبیر بڑا عالم ہے من افغانستان افغانستان سے یعنی افغانستان کا بڑا عالم ہے وہ آدمی جو مہراب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے افغانستان کا بہت بڑا یا بڑا عالم ہے آ لا براتی قدم انتہ لفظی منع آ کھیلنے والا قراتِ قدمن فٹ بال انتہ تو منع کریں گے کیا آپ فٹ بال کے کھلاڑی ہیں کا گمان بہتر ہے جاہل کے یقین سے فالتو زالی کا و ان میں نے وہ کام جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے چنانچہ ترجمہ کریں گے اردو زبان کے اسلوب میں میں نے یہ کام کیا وہ ان کار لہو وہ یہاں حالیہ ہے اس حال میں کہ میں اس کو ناپسند کرنے والا تھا یعنی بادل نخواستہ میں نے یہ کام کیا ہے میرا دل نہیں جا رہا تھا فاتح الاندلوسی تارک بن زیادن اندلوس کا فاتح فتح کرنے والا کون ہے کمانڈر تارک بن زیاد اندلوس کو فتح کرنے والے تارک بن زیاد فاتح الاندلوسی یا اندلوسی اندلوسی ابن مالک رضی اللہ عنہ قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی الناس زمان زمان فیہم علا دینہی کل قابلی علا الجمری اس حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس زمانے میں فیم اللہ دین ہی اپنے دین پر ان میں یعنی ان لوگوں میں اپنے دین پر صبر کرنے والا یعنی اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے والا کل قابل اللجمری اس مانند ہوگا جس نے پکڑ رکھا ہو کسی انگارے کو یعنی بہت مشکل ہوگا دین پر قائم رہنا جس طرح ہاتھ میں انگارا پکڑنا کل قابل الجمری قابض یعنی آخر پکڑنے والا اللہ پوزیشن ہے معنی ہوگا القابری مٹھی بھرنے والا الجمری انگارے پر یعنی انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والا اور تعالیٰ اللہ تعالی نے فرمایا العاقل اقل یقلو سے الجاہل جاہلا یجہلو سے کاری ہن کاری سے فاتحن فتح یفتحو سے حدیث میں صابر ہے صابر یسبر سے اسم فائل ہے قابل قابل یقبل سے اسم الفائل ہے غلط عالیہ یخرجو میناری بخار جینا منہا وہ چاہیں گے کہ وہ جہنم کی آگ سے نکلیں اما ہم بخار جینا اور وہ یعنی جب کہ وہ نہیں نکلنے والے ہوں گے یعنی نہیں نکل سکنے والے ہوں گے اس جہنم کی آگ سے علم اداب مکی اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا خارجینہ خارجہ یخرجو سے خارجن اسم الفائل ہے اور خارجینہ اس کی جمع ہے حالت جر میں بے صربی کی وجہ سے مکیمََ بھی اگرچہ اسم الفائل ہے لیکن یہ سلاسی مزید فی سے ہے اور ابھی سلاسی مزید فی سے اسم الفائل بنانے کا طریقہ یہاں نہیں آیا تمرین رقم خمسا مشکل نمبر پانچ مشروق مفعول کے ردم پہ اسم المفعول ہے اسمعلام وقعت علیہ سرکت یہ ایک ایسا اسم ہے جو دلالت کرتا ہے اس پر علامہ وقعت علیہ سر تو جس پر چوری کا عمل واقع ہوا ہو یعنی جس کا مال چوری کیا گیا ہو چوری کرنے والا یعنی جس سے عمل واقع ہوا ہو وہ اسم اس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ اسم الفائل کہلاتا ہے اور جس پر چوری کرنے والے کی چوری کا عمل واقع ہوا ہو جو اس کی چوری سے متاثر ہوا ہو اس کو کیا کہیں گے مصروع یا اس چیز کو یا اس آدمی کو جس پر چوری کا عمل واقع ہوا ہے اس چیز کو بھی مصروف کہتے ہیں اور مسروق اسی اسم کو کہتے ہیں جس چیز کو چرایا گیا ہو اس کے لیے استعمال ہونے والا لفظ مصروف مشتقا اور یہ مشتق ہے سورے کا سے سارا کا اس نے چوری کی چوری کرنے والا سارے کن سورے کا سے چورایا گیا یعنی جس چیز کو چورایا گیا ہو اس کو کیا کہیں گے مسرو اور اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے اسم مفعول اسم المفعول کہہ لیجیے اسم المفعول اسم و مصوح الف المبنی اسم المفعول نام ہے اسم ہے اسم ہے ایسا اسم ہے جسے بنایا گیا ہو ڈھالا گیا ہو ال اس فعل سے کہ جسے بنایا جائے مجہول کے لیے فعل المبنی المجہول یعنی مجغول کے لیے بنائے جانے والے فعل سے بننے والا اسم کیا کہلاتا ہے اسم المفول لدل علاوہ واقع علیہ الفیل اللالت کرنے کے لیے اس پر جس پر فعل واقع ہوا ہے اسم المفول اس اسم کو کہتے ہیں جو فعل مشغول سے بنے اور وہ فعل دلالت کرے کس پر اس چیز پر جس پر فعل واقع ہوا ہے یہی مثلاً مال کو چوری کیا گیا ہے تو جس مال پر چوری کرنے والے کا عمل واقع ہوا ہے اس مال کو کیا کہیں گے مسروق اور مسروک یہ اسم المفول ہے وہ حوالہ وزل مفعول اور یہ مفعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے من الفیل مجردیلا مجرد فعل سے اس تخرج من در سے سبق میں سے نکالو اسما المفولین اسم المفول الواردہ طفیع وہ اسماء یعنی جن کا تعلق اسم المفعول سے ہے جو اس میں وارد ہوئے ہیں وضف قرمع مشتقہ منحو تعلی اور ذکر کیجئے ہر ایک کے ساتھ ان میں سے اس فعل کو بھی یعنی اسم المفعول کے ساتھ اس فیل کا بھی ذکر کیجئے جس سے وہ فعل وہ اسم بنا ہے وہ اسم المفعول بنا ہے النتعالی النحو تالی نیچے یعنی آنے والی طرز پہ اسم المفول مقتوباً سے بنا ہے کوتبہ یو کتب اسے یعنی جو اس جہاں لکھیں گے مادی بجہول اور مزار بجہول کوتیبہ یو کتب اسے کاتبہ کا مادی بجہول کوتیبہ اور یقتب کا مذار بجہول یو قتب و تمرین رقم ستا ہاں اس میں اسماع الب پھول جو ہیں وہ کون کون سے ہیں دیکھتے ہیں ہم سبق میں مسرورون سرر یسر خوش کرنا مسرور جسے خوش کر دیا جائے اور مسرورون اس کی جمع سر یسر خوش کرنا مسرور جس کو خوش کر دیا جائے یعنی جو خوش ہو اسی طرح اسم المفول اس میں استعمال ہوا ہے مکتوبن کا تبہ اس کا کوتیبہ یو کتب کوتیبہ سے اوپر مسرورا جو ہے وہ سر سرر اور اس کا مجھول بنے گا مادی مدارے کا غروب سر یو سرر سرر سر مکتوبن سر رُ سے مفتوحن فوتحا یفتحو سے مکسورن قسیرا یوکسارو से اسی طرح اس سبق میں منصور یہ نوشیر یونسارو سے اور اس میں کوئی اسم المفول استعمال نہیں ہوا تمریر رقم سطہ مشق نمبر چھ صبح اسماء المفعولین من الافعال تھی آنے والے پھیلوں سے اسم المفول بنائیے کوتیلہ و قطول علیما مَعلومن سوئلہ مصعول شوریبا قریہ مخروََ وجودہ ووجودن قصیلہ مقصوراً ولیدہ مولودن قریح مقروحَََََََََََكیلا مقولہ مدفون غسيلا مغصول خوليقہ مخلوق فصيلا مفصول فصيلا جسے جدا کر دیا گیا ہو مقفصى يعنى یعنی استعمالى مشہول ہے اور مفصول اس کے ليے استعمال ہونے والا اسم ہے جسے جدا کر دیا جائے تمرین رقم صبح سات ایسما اسماء و واسماء المفولینا متعین کیجئے اسم الفائل سے تعلق رکھنے والے اسموں کو واسماء المفعولین فیما یلی مندرجہ ذیل میں راختاً واحداً تحت اللہ ایک لائن لگائیے لفظی مذہ رکھیے ایک خط یعنی ایک لائن لگائیے پہلے کے نیچے یعنی اسم الفائل کے نیچے و خط تحت تختانی اور دو خط دوسرے کے نیچے یعنی اسم المفعول کے نیچے قادل مدیر الاطالبینہ ممن کو مظارب و مند المضروب پرنسپل نے طلبہ سے کہا تم میں سے کون ہے مارنے والا اور کون ہے جس کو مرا گیا ہے طالبینہ اسم الفاعل عظارب اسم الفال المضروب اسم المقول فرض القاتل ونقد المقطور عید المصطف قاتل بھاگ گیا قتل کرنے والا بھاگ گیا اور جس کو قتل کیا گیا اس کو منتقل کر دیا گیا عید المطفیٰ مقتول کو منتقل کر دیا گیا ہسپتال کی طرف القاطل السم الفائل المقطول مقبول قبضن السار کی ہم نے چور کو پکڑ لیا کسی کو پکڑنے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے قبادا کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ پریپوزیشن استعمال کرنا لازمی ہے بس قبادہ خالد الحمد منا کرے گے خالد نے حامد کو گرفتار کر لیا یا خالد نے حامد کو گرفتار کیا قبضنا على السارکی ہم نے چور کو پکڑا ولاکن لم نجد لدئی ہی لیکن ہم نے نہیں پایا اس کے پاس الماد المسرو کا مسروق یعنی چوری شدہ مال کو ہم نے اس کے پاس مسرو کا مال نہیں پایا یعنی ہمیں اس کے پاس مسرو کا مال نہیں ملا السارق اسم الفائل ہے اور المسرو اسم المفول اذاند المسجد نبوی مصنوع الفی احیہ المدینۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ المنورہ مسجد نبوی کی اذان سنی جاتی ہے مدینہ منورہ کے قصبوں میں حیون کی جمع احیاء تعاون کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جمع ہے ہیجن کی مسجد نبوی کی ادان سنی جاتی ہے مدینہ منورہ کے قصبوں میں کلت البق میں نے دکاندار سے کہا پرچون فروش ایوجہ دلادی کا دجاج المضبوحن کیا پائی جاتی ہے تمہارے پاس دجاج المضبوحن ذبا کی گئی مرغی یعنی مضبوح جس کو ذبح کیا گیا ہو مضبوح مرغی اوپر نمبر 4 میں مصموع السم المفول ہے ایوج الادعی کا دجاج مضموحاً مضموحاً یہاں اسم المفول ہے ہاد طالب مفصول اس طالب علم کو جدا کر دیا گیا ہے مفصول یعنی نکال دیا گیا ہے کلاس سے علیحدہ کر دیا گیا ہے مفصولاسم المفول اللہ طاعلی مخلوقً کی معاشیت الخال کی مخلوق کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے خالق کی معاشیت میں مخلوق اسم المفول ہے اور خالق الخالق اِسم الفاعل ہے خادہ بید المسلوقَََََََََََََ یہ فرائی کیا ہوا انڈا ہے مسلو کن سالہ کا یسری کو فرائی کرنا مسلوکن اسم کنفول ہے نمبر روایت ہے انہوں نے کہا اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب من بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا فقالا تو آپ نے فرمایا کنفی دنیا کا انا کا غریب ہو جاؤ دنیا میں گویا کہ تم اجنبی ہو اور عابر و سبیلن یا راستے کو عبور کرنے والے یعنی مسافر ہو دنیا میں ہو جاؤ یعنی دنیا میں یوں رہو اس حدیث میں ابیر وسبیلن ابارا یا ابیر عبور کرنا اس سے اسم الفاعل ہے۔ قوله تعالی وان اللہ خالق الحب و النوى یقینا اللہ پھاڑنے والا ہے۔ غط الحببی دانے کو و اور گٹھلی کو یعنی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر اس میں سے نباتات اگانے والا ہے۔ خالق فلک یا فلک سے اسم الفاعل ہے۔ تامل ما یلی جو نیچے آ رہا ہے اس پہ غور کیجیے۔ اشترى یشتری اشتر اس نے خریدا یشتری وہ خریدا ہے یا خریدے گا یہ مادی مدارے ہے اور اشتر اس سے پھیلے امر ہے آخر سے یا ہدف ہو گئی ہے کیونکہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر امر بناتے وقت اس کو حذف کر دیا جاتا ہے دائرہ پھر پورے حرف پہ لگاتے ہیں صرف حرکت پہ نہیں بکم اشترا اتحاد حصہ آتا ملا کے پڑھیں گے بکم اشترا اتحاد حصہ آتا یہ گھڑی آپ نے کتنے میں خریدی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اشتاری لائبریری مکتبہ سے خانے سے خانے محاورہ ترجمہ کریں گے آپ مکتبے سے کیا خریدنا چاہتے ہیں اس کا جواب آپ, آپ دے سکتے ہیں ارید انتر یا من المکت مجمن یہ ایک ڈکشنری خریدنا چاہتا ہوں تشتری تشتر ہاد المعجما یہ ڈکشنری مت خریدو اشتار کا وہ خرید لو فن احسن تو یقیناً وہ بہتر ہے تو یقیناً وہ بہترین ہے یا پورا جملہ ہوگا فین احسن کا تو بے شک وہ اس سے بہتر ہے ان انفسم یقیناً اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کو وم والم اور ان کے مالوں کو بے ان الحم اس سے جمع کرے گے اس کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے مہانا انا باہ فلم میں بے خبر نہیں ہوں ہادہی ما انافیہ من منافیہ یہ ما نافیہ ہے واہیہ من اخواط لئیسا اور وہ یعنی ما نافیہ لئیسا کی بہنوں میں سے ہیں یعنی لئیسا کا ساتھی ہے تدقرۃ السمیہ داخل ہوتا ہے یعنی ما نافیہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر بطرفہ الاسما وتنصب صخبراں تو اسم کو تو حالت رفع میں ہی رہنے دیتا ہے لیکن خبر کو حالت نصب میں لے جاتا ہے و تصمہ ملحجازیہ اور اس کا نام رکھا جاتا ہے ما حجازیہ ممکن ہے کسی اور عرب قبیلے میں حجاز کے علاوہ یہ ما استعمال نہ ہوتا ہو نہ وہ ماہداب یہ انسان نہیں ہے دوسرے قبیلوں میں ماں کی جگہ پہ لیسا استعمال کرتے ہوں گے ماہداب شرن یہ بشر نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آ, ان عورتوں نے جن کو ملکہ مصر نے دعوت بلایا تھا یہ بات کہی تھی ماہادہ شرن کہ یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ معلوم ہوتا ہے وقت یق ترین خبر و ہا اور یقیناً مل کر آتی ہے اس کی خبر یعنی ما نافیہ کی خبر بال باضاءدی با زائدہ کے ساتھ اس کو با زائدہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بیزر بی کا کو معنی نہیں ہوتا یعنی بیزر بی کا سے یا ساتھ معنی ہوتا ہے لیکن یہاں بیزر بی اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی اس لیے اس کو با زائدہ کہہ دیا جاتا ہے محمد اللہ بغیر اور اللہ بے خبر نہیں ہے بےزربی ایک پریپوزیشن کے طور پہ استعمال ہوئی ہے لیکن اس کا معنی نہیں کریں گے یوں نہیں کہیں گے اور نہیں ہے اللہ غافل کے ساتھ کہیں گے اور نہیں ہے اللہ غافل یعنی بے خبر اس سے جو تم کر رہے ہو اقرا مثال کو پڑھیے پھر ما الحجازیہ کو داخل کیجیے الجمل العطیتی آنے والے جملوں پر انت دن ما انتباہ دن انت مجدہ دن آپ محنتی ما انت مجتحدن آپ محنتی نہیں ہے ما انتباہدن آپ بالکل محنتی نہیں ہے بے صربی کی وجہ سے نفی میں شدت کا معنیٰ پیدا ہو جاتا ہے انا کار ان ما انا کار ان ما انا بے قار حدیث میں ہے کہ سر کائنات نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا تھا جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ یہ عبارت پڑھیے ایک کرا پڑھیے تو آپ نے فرمایا تھا ما انا بے کار ان میں بالکل پڑھے پڑھا ہوا نہیں ہوں میں بالکل نہیں پڑھ سکتا نہن تجار ہم تاجر ہیں ما نحن تجارن ما نحن بتجارن ہوا قریبن وہ نزدیک ہے ما ہوا قریبن ما ہوا بقریبن تمری رقم اشارہ بش نمبر دس ہات مزار الافعال العطیتی آنے والے پھیلوں کے مزارے لائیے یعنی پیش کیجیے کا فلا یک فلو بہرحال ڈکشنری بھی آپ کنسل کر سکتے ہیں کیونکہ مزار یف الو یف الو یف کسی بھی وزن پہ استعمال ہو سکتا ہے غفلا یکفالو یا یکفلو دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اسیفا یا اسف ورادا یرید سباکا یسبکو غفلا یغفلو ناہرا ينہر ڈانٹنا کسی کو فررا یفر سلاکا یسلکو فرائی کرنا فالا کا یفلکو پھاڑنا ابارا یا ابیرو عبور کرنا ہاتھ جمع الاسماء الاتیہ آتیے آتی آتی والے اسموں کی جمع پیش کیجیے یعنی لائیے یتیما یتاما ایتامن بھی استعمال کرتے ہیں اس کی جمع ایتامن یا یتامن کفلن اقفالن قرآن پاک میں ہے افلا اتدبرون القرآن اما لا قلوبن اقفالوها تالے جہتن جہاتن علیہ السلام بھی تا کے ساتھ عابدن عابدونہ بھی اس کی جمعہ استعمال ہو سکتی ہے اور عبادن بھی ساخر دعوانا لحمد اللہ علیہ وسلم